أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله رب ہمارا خالق اور مالک ہمارا رازق ہر قسم کی نعمت اسی کی ہے اور وہی اپنے بندوں کے ساتھ مغفرت کا اور رحمت اور فضل کا معاملہ فرماتا ہے اور اسی کا یہ فرمان ہے بما قدر اللہ حق کا قدر کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی قدر کا حق ادا نہیں کیا چاہیے تو یہ کہ ساری مخلوقات اور بالخصوص انسان اور جن اپنی پوری عمر اللہ رب العزت کی عبادت میں صرف کر دے ہر قسم کے شرک سے نافرمانی اور مخصیت سے گریز کرتے ہوئے لیکن ایسا ہو نہیں رہا وہ مینو اکثر حم بل اللہ مشرقون بلکہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں مسلمان کہلواتے ہیں ان کے عقیدوں کو اور ان کے منحج کو اگر ٹٹولا جائے پرکھا جائے تو ان میں اکثریت مشرقین کی, کی ملتی ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہے وہ قدر اللہ حق قدر انہوں نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی اور اس کی قدر کا حق ادا نہیں کیا کسی طرح اللہ رب العزت نے ہم تک اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے اپنا ایک بندہ چن لیا جو دل کی صفائی تزکیا اور تقوا تمام خسائل خیر میں ایک مثال اور معیار ہیں اور جنہوں نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہر پیغام کو پہنچا دیا ان کی بھی قدر نہیں کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کا بھی حق نہیں پہچانا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کیا تعلق تھا ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے اِنَّمَا ان مندر ادل والد اور علم میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو ہر خیر و شر سے آگاہ کرتا ہے ہی درد دیوی کے ساتھ سمجھاتا ہے واضح کرتا ہے بالکل اسی طرح میں بھی تمہیں سمجھاتا ہوں سکھاتا ہوں ہر چیز بتاتا ہوں میں اس بات کا حریض ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص جہنم میں نہ جانے پائے اور سب کے سب اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی بخشش کے مستحق قرار پا جائیں رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا انداز کیا تھا کتب حدیث میں دو طرح کی مثالیں ملتی ہیں نے بیان فرمائی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو وعظ فرماتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی الا سعود ہو آپ کی آواز بلند ہو جاتی خط اوتاجو اور آپ کی گردن کی رگیں پھول جاتی کا اندر و جیش اور ایسا محسوس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کو کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں سب حق کہ لوگوں خبردار تیاری کر لو لشکر صبح صبح حملہ کر سکتا ہے یہ شام کو حملہ کر سکتا ہے تو جو کمانڈر اپنی رعیت کو اور اپنی فوج کو لشکر کے اچانک حملے سے آگاہ کرے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ کیفیت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قائم رہتی اور جب بھی آپ صحابہ کے کو ڈراتے وعظ فرماتے آخرت کی خبر دیتے تو اسی کیفیت سے دوچار رہتے کہ کویا آپ نے لشکر کو دشمن کے حملے سے آگاہ کر رہے ہیں اس قدر اخلاص اور درد دلی دوسری مثال رسول اللہ صبح نے اشاد فرمایا کہ تمہاری روی میری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص شمع روشن کرتا ہے آگ جل جاتی ہے اور پروانے اس آگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ شمع جلانے والا پوری مستعدی کے ساتھ اس آگ پر بیٹھا ہوا ہے اور پروانوں کو روک رہا ہے پروانوں کی کوشش ہے آگ میں گرنے کی اور اس کی کوشش ہے ان کو بچانے کی فرما کے بالکل یہی مثال میری اور تمہاری ہے جہنم کا علاؤ روشن ہے اور تم گرنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں انخب بے حجل رقمار بان تم تک منہ کہ تم آگ میں جانے کی اور گرنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور جہنم سے بچا رہا ہوں یہ علیہ السلام کے سمجھانے کی کیفیت اور ڈرانے کا انداز ہے جو پوری زندگی قائم رہا کبھی علیہ السلام پوری پوری رات اپنے صحابہ کی ہدایت کے لیے دعا کرتے اپنی امت کی نجاح و فلاح کی دعا کرتے بلکہ ایک رات تو ایک ہی شخصیت کی ہدایت کی دعا کر ڈالیں کہ یا اللہ نہ یاد ہوشام کے بیٹے عمر کو یا خطاب کے بیٹے عمر کو میری جھولی میں ڈال دے واس فرماتے تو ہر جملہ تین تین بار دوہراتے جیسے موتیوں کی لڑی پیغمبر اسلام کی زبان سے صادر ہو رہی ہے مسئلے میں رہنمائی فرمائی بہد المکم نبی جو کم کل نشین یہودی کہا کرتے تھے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں ہر چیز بتا دی حتیہ کے استنجا کے آداب بھی سکھا دی ابوفاری کا قول ہے توفی ارسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیروں میں جنا ہے ہی اللہ علم کہ پیغمبر اسلام اس طرح فوت ہوئے کہ ہمیں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کی بھی خبر دے گئے ان پرندوں کے مسائل بھی واضح فرما گئے اس قدر یہ دل کامل اور شامل ہے مبل اسلام کی یہ ساری زندگی اسی وحد اور تقریم سے عبارت تھی عمل کر کر کے دکھاتے سلو کمارمونی وسلی میری نماز غور سے دیکھ لو اور اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو ایک بار آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی بلندی سے صحابہ گرام میری نماز دیکھ لیں اور اس کی پوری پوری اقتدا کریں خود اڈی مناسے کا کم لالی لاخو بخوی ہب لوگ میں تمہارے ساتھ حج کر رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے اس کے بعد حج کا موقع نہ ملے اور یہ میرا آخری حج ہو. تو مجھے غور سے دیکھ لو میں حج کیسے کر رہا ہوں اسی طریقے کو سیکھو اور اپناؤ اور اسی کو آگے بیان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بیشتر مناسب اونٹتی پر ادا کیے تاکہ بلندی سے تمام صحابہ مجھے دیکھ لیں اور میرے طریقہ کار کو اپنا لیں عمل کر کر کے دکھائے اور بہت سے امور بلکہ سارے امور بڑی سراہد اور وضاحت کے ساتھ بیان کیے اور اس پوری رسالت کی زندگی میں رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی راحت حاصل نہ ہوئی آپ کی پوری زندگی فکر و فاقہ سے عبارت تھی اکثر وقت افلاس اور بھوک میں گزرا اور یہی تنگی رہائش آپ کو پسند تھی یہ بات معلوم ہے کہ جس قدر نعمتوں کی فراوانی ہو روپے پیسے کی کثرت ہو اسی قدر خالق کائنات کے سامنے حساب طویل ہو جائے گا تو آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرے پاس پیسے کی ریل پیل ہو ماف کو نہ اگر میں چاہوں تو یہ اہد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے میرے ساتھ ساتھ چلے اور میں یہ خزان اٹھاتا رہوں لیکن میں یہ چاہتا ہی نہیں اور اگر ایسا ہو گیا اور یہ بہت پہاڑ میرے لیے سارا کا سارا سونا بنا دیا گیا تو تین دن میں سارا بانٹ دوں گا ایک دن بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا ہاں مجھے معلوم ہو کہ میرا کوئی ساتھی کوئی بھائی مقروض ہے یہاں موجود نہیں ہے تو اس کا قرضہ سنبھال لوں گا تاکہ جب وہ آئے تو مجھ سے لے کر قرضہ ادا کر دے تو اس ساری جو نموبت کی زندگی ہے اسی فخر و فاقا کا شکار رہی ان سید اولاد آدم والا فخر پوری اولاد آدم کے سردار ہیں اور جب فوت ہوئے تو آپ کی درا ایک یہودی کے پاس صرف تیس سال کھجوروں کے بدلے گروی پڑی ہوئی تھی آپ کا انتقال ہوا پورے گھر کو دیکھا گیا کوئی ترکہ کوئی غلام کوئی لونڈی کوئی روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں تھا پورا گھر خالی تھا یہ پیغمبر اسلام کی گزران عیش اکثر گھر سے نکل کھڑے ہوتے بھوک کی بے قراری کی بنا پر ایک بار نکلے تو اب بکر بھی سامنے دکھائی دیے عمر نے خطاب بھی سامنے دکھائی دیے پوچھا ماں خرجہ گما ممبئی تھی گما تم گھر سے کیوں نکلے انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں بھوک کی بے بےقراری تھی اس لیے وقت گزارنے کے لیے باہر آ گیا فرمایا کہ میرا معاملہ بھی یہی ہے چلو کہیں چلتے ہیں ابو الحسم کے باغ میں چلے گئے وہ باغ میں موجود نہیں تھے ان کی بیوی نے استقبال کیا بٹھایا ابوالحسن بھی پہنچ گئے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میرے باغ میں سردار کائنات اور ان کے پیارے پیارے ساتھی موجود ہیں تو بہت ہی خوشی سے جھوم اٹھے سبحان اللہ ماں احد ال اکرما ایاس امنی اس وقت جو لمحہ ہے اس لمحے میرے خیال میں اس پوری دنیا میں مجھ سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں کہ جس کا مہمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کے صدیق اور عمر امن خطاب رضی الحم ہوا ہے اور پھر ضیافت کا اہتمام کیا کھجوریں توڑ کر کھلائیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیش کیا بکری دوبارہ کی پھر حمبل اسلام نے تناول فرمایا ساتھیوں نے کھایا اور پھر بیگمب علیہ السلام نے اشاع فرمایا کہ ہاتھ من نہیں مل تسالون تو سالون عن کہ قیامت کے ان دن ان نعمتوں کا بھی سوال ہوگا جو ہم نے اب کھایا اور پیا ہے اللہ تعالی نے ان کا بھی سوال کرنا ہے تو اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی فقر و فاقہ سے عبارت تھی اور پوری زندگی ایک مہاردہ رائی تھی مشرق اور کافر قوم کے ساتھ جنہوں نے جسمانی اور روحانی اذیتیں دیں, دیں اور یوں مکہ کے تیرہ سال گزرے شیرو بی تاریخ میں تین سال تک محسور رہنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ زحفا کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ اور ایک سوشل بائک کا سامنا اور یہ ایام بڑے صبر و سبا سے گزارے کبھی آپ سجدے میں ہیں تو اونٹ کی اوجڑی پھینک دی گئی اور سو اوقاز کا منظر تاریخ میں محفوظ رکھا ہوا ہے پیغمبر اسلام نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اوقاز کی اس منڈی میں اور اس سالانہ نمائش میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تجارت کا مان لے کر تو یہاں دعوت توحید پیش کرنے کا موقع ہے آپ وہاں پہنچ گئے کھولو لا الہ الا اللہ کیا لوگوں لا الہ الا الحلہ پڑھو اپنے پرور کی توحید کو مان لو اور پہچان لو اور پیچھے آپ کا چچا بلاحد ہے جو آپ کو جسمانی اور روحانی اذیتیں دے رہا ہے اس کے تھیلے میں پتھر ہیں جو پیغمبر اسلام کے ایڑیوں اور پاؤں پر مار رہا ہے آپ کے ایڑیاں خون آلود ہیں یہ جسمانی اذیت ہے اور روحانی اذیت یہ کہ جب پیغمبل اسلام لا لا کہ وہ چیخ تھا کہ لوگوں یہ میرا بھتیجہ ہے میں اس کا چچا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پاگل ہو چکا ہے یہ مجنور اور دیوانہ ہو چکا ہے اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے اس طرح کی عتیجوں کا سامنا تھا یوم وقت آپ کا سر بھی زخمی ہوا بلکہ آپ کا لوہے کا خود سر پہ پچک گیا خون رک نہیں رہا بند نہیں ہو رہا بندار مبارک شہید ہوئے چہرہ زخمی ہوا نجال ہو کر ایک گھاٹی میں گر گئے اور یہ سخت ترین دن تھا امر مومین نے ایک بار پوچھا کہ اس سے سخت دن بھی آپ نے کوئی دیکھا ہے پھر میں کیا ہاں یوم یہ طائف کی گھاٹی ابن اپنے یالیل والا دن اس سے بھی سخت تھا میں اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد اور اپنی دل جوئی کرنے والی بیوی بی خدیجہ کی مفاد کے بعد جب تقریباً ترخار رہ گیا تو میں نے طائف کا سفر اختیار کیا اپنی قوم کو یہ بتایا کہ تم نے میری بات نہیں مانی حالانکہ تم میرے اپنے ہو اور دیکھنا میں بیگانوں میں جا رہا ہوں وہ کس طرح اس دعوت کو قبول کریں گے نبیر اسلام دس دن طائف میں رہے اور بڑے بڑے سرداروں کا انتخاب کیا ان کو دعوت دی لیکن کسی نے دعوت قبول نہیں کی اور سب نے طائف سے نکل جانے کا آرڈر دیا اور جب پیغمبر اسلام وہاں سے آخری دن آ رہے تھے تو دونوں طرف بچوں کو اباشوں اور بدماشوں کو کھڑا کر دیا جو پیغمبل اسلام اور پتھراؤ کر رہے ہیں پتھروں کی پوچھاڑ کر دی دے دبیر اسلام نے فرمایا کہ کہ اتنی اذریت پہنچائی کہ فن تو مامومن علاج ہی مجھے کوئی ہوش نہ رہا اور جس طرف میرا فون اٹھا اسی طرف میں بھاگ نکلا مجھے ہوش نہیں تھے اور جس طرح منہ اٹھا میں اسی طرف بھاگ نکلا لم استفک الا بکرن سا لے کرن سا جگہ طائف کے قریب وہاں پہنچ کے کچھ ہوش آیا اور میں نے اوپر دیکھا تو ایک بادل ہی مجھ پر سایہ کر رہی تھی انسانوں کو ترس نہیں کر لیکن ایک بادل نبی اسلام کے ساتھ ساتھ ہو گیا وہ پورے اس راستے میں نبی احلام پر سایہ فکر رہا اور آپ نے بادل میں غور سے دیکھا تو جبریل امیر بھی وہی موجود تھے اور کہا کہ قدسمے اللہ قول قولا قوم ایک تمہاردو اے محمد صلی اللہ سلم آپ کی قوم نے جو کچھ آپ سے کہا اور جو کچھ معاملہ کیا ہے اللہ نے سب کچھ سن لیا ہے اللہ نے انہی بادلوں میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ ابدارب عزت نے آپ کی قوم کی ساری بات سن لی اور سارا معاملہ دیکھ لیا ہے اور پہاڑ کے فرشتوں فرشتے کو جو چاہے حکمات دے دیں جو چاہے حکم دیں چاہے تو یہ حکم دے دیں, دیں کہ ان پہاڑوں کے درمیان اس وادی طائف کو پیس کے رکھ دیں اس قوم کے کا چورا چورا کر دیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں حکم دیں آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا کہ نہیں میں اس قوم کی عذاب کی بدعا نہیں کروں گا بوئس تو رحمت ورسل مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اللہ مغفر قومی فرنم عمل نے اس قوم کو معاف کر دیا اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا اس طرح کہ ان کی بخشش کی دعا کی اور اپنی قوم کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دیا اپنی قوم کہا ان کو بگاڑا نہیں کہا حالانکہ انہوں نے عزیت کی انتہا کر دی تھی اور ساتھ ہی عذر پیش کیا تھا ان ہم لا لم <يَعْلَمون> یا اللہ اس قوم کو معاف کر دے ان کو علم نہیں ہے کہ نبی کی شان کیا ہے نبی کا مقام کیا ہے ابھی یہ قوم جہل پر قائم ہے عدم علم پر قائم ہے ان کی جہالت کے عذر کو قبول کر کے اس قوم کو معاف فرما دے اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پشتوں سے قوم پیدا ہو جائے جن کو اللہ ہدایت دے دے پھر آپ غور کریں کہ نبیر اصل مکہ میں کیسے واپس گئے ہوں گے جس قوم کو بتا کر آئے تھے کہ تم نے میری بات نہیں مانی لیکن بےگانے مان جائیں گے مکہ والے بھی اس سلوک کو جان چکے تھے وہ تو اور بے باغ ہو چکے اور وہ پروگرام بنا رہے ہیں اپنی ظلم و سیاسی کی انتہا کرنے کے لیے نبی اسلام اپنے غلام کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ایک شخص جو مکہ میں بڑا صاحب بصیرت تھا اسلام قبول نہیں کیا تھا جو بن مترم مترم بن رہتی وہ آپ کے ذہن میں آیا اس میں اعتدال تھا کچھ انصاف تھا اس کے پاس آپ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بدین سے کہو کہ میں تمہاری پناہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں بدین نے اس پناہ کو قبول کر لیا چار اس کے بیٹے تھے اور چاروں کو ہتھیار پہنا کر بیت اللہ کے ایک, ایک ایک کونے میں کھڑا کر دیا اور خود بھی اونٹنی پر مسلح ہو کر سوار ہو گیا اور کہا کہ قومی قریش میں محمد کو پناہ دے چکا ہوں صلی وسلم کوئی ان سے کلامی نہ کرے بسدبانی نہ کرے اور کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے چنانچہ پوتے اور اس کے بیٹے نبی اسلام کے مکہ میں داخلے کے موقع پر ساتھ ساتھ رہے اور پیغمبل اسلام کو گھر پہنچا کر آئے جب تک آپ گھر میں داخل نہ ہو گئے تب تک ساتھ ساتھ رہے جنگ بدر کے موقع پر جب کفار کے ستر قیدی ان کے بارے میں مشاورت ہو رہی کہ کیا سلوک کریں تو پیغمبل اسلام کو اس وقت متعم کی یہ نیکی یاد آ گئی فرمایا کہ لوکان کل فیح اللہ لن ہو کاش آج متمرادی زندہ ہوتا اور وہ ان ستر مرداروں کی سفارش کرتا تو اس کی سفارش پر میں آج سب کو رہا کر دیتا اس کی اس نیکی کا بدلا چکا دے لیکن وہ فوت ہو چکا پیغمبر اسلام کو اس کی نیکی یاد تھی تو یہ مستقل ایک اذیتوں کا سامنا تھا پیغمبر اسلام کو آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا امار ابن یاسر ان کی والدہ سمیہ ان کے والد یاسر کس قدر سختیوں کے باہر توڑ دیے گئے یہ سب باتیں پیغمبل اسلام کے لیے انتہائی تکلیف دے تھے یہ ایک مستقل سلسلہ تھا جو قائم تھا حتیٰ کہ ہجرت پر مجبور کر دیے گئے ترک وطن پر یہ بھی ایک عزیتناک سفر تھا عزیتناک معاملہ تھا وہ بیت اللہ جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اس بیت اللہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا مدینے پہنچ گئے تو یہ نہ سمجھیے کہ ایک الگ حکومت مل گئی الگ سلطنت مل گئی یہ دس سال بڑے چین سے گزارے ہوں گے نہیں یہ دس سال مستقل جنگو جہاد سے عبارت بھارت تھے مدینہ پہنچنے کے ایک, ایک سال کے اندر ہی جہاد فرض ہو گیا اور پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم ایک سال کے اندر اندر ہی میدان جہاد میں داخل ہو گئے اور پہلا میر کے بدل کر اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا احد فتح مکہ اور کبھی تبو کا سفر حنین کا سفر یہ مختلف احلات تھے جو آپ نے اختیار کیے اور یہ دس سال پورے کے پورے جہاد سے عبارت تھے اور اس میں بھی بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں جیسے کہ بدر کی مثال عہد کی مثال آپ نے سنی کہ آپ کو کس طرح زخمی کیا گیا ستر صحابہ شہید ہوئے زخمی تو سبھی ہوئے ابن قمیہ ایک بہت بڑا مشرق تھا اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد آپ اس کی طرف جھانکے تو اس نے پتھر آپ پر پھینک دی اور کہا کہ خود ہو منی انبن قمیہ میں قمیہ کا بیٹا ہوں اور یہ تحفہ مجھ سے وصول کر لو نبی السلام کے منہ سے بدوار نکل گئی اخماق اللہ اللہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہ بدوا کرنی تھی ایک سانج نما کو جانور اچانک کوت پہاڑ کی گھاٹی سے نکلا اس کو ٹکر ماری اور اس کو روننا شروع کر دیا اس وقت تک مارتا رہا اور رونتا رہا جب تک اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو گئے تو یہ بھی اصیتناک معاملے تھے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بےحمبل صلاح اسلام نے کس طرح وضاحت اور صراحت کے ساتھ دین کو پیش کیا کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اور کتنی روحانی اور جسمانی ازیتیں سہتے ہوئے تیئیس سال زندگی دکھوں سے عبارت ہے لیکن آپ نے املن پورے دین کو بیان کیا اور پیش کیا ساری تو محر اس لیے عرض کی ہے کہ نبیر اسلام کے ایک جملے تک آپ کو لانا چاہتا ہوں بس وہ جملہ ہی آج کا موضوع تھا جس کے لیے پیغمبر اسلام کی اس تئیس سالہ نبوت کی زندگی کی ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ نے کس طرح صحابہ کو فرض کیا عمل کر کر کے دکھایا تکلیفیں صحیح فاتح برداشت کیے دعائیں کی اور بالآخر نبی اسلام حج کے موقع پر ارفا کے میدان میں کھڑے ہیں اور سارے صحابہ آپ کے مخاطر ہیں ان سے آپ نے سوال کیا کہ حل بلخت کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا صحابہ نے کہا کہ جی ہاں نصحت بل لخت سلامان ہے آپ نے پوری خیر خواہی کی ہے اور پورا دین پہنچا دیا ہے اور امانت کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے گشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اور لوگ حد کہ یا اللہ گور ہے کہ میری پوری امت گواہی دے رہی ہے کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا پوری امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ کسی ایک لکتے کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہر چیز بتا دی پہنچا دی حتہ کہ بعد ایسی آیات بھی موجود ہیں جن میں اللہ کی طرف سے خفگی اور ناراضگی کا اظہار بھی ہوا ہلکی سی ڈانٹ بھی پڑی نبی اسلام چھپانا چاہتے تو وہ آئے چھپا لیتے مگر وہ بھی آپ نے بیان فرما دی اور پوری صراحت کے ساتھ پیش فرما دی تو ایک طرف آپ کی زندگی دکھوں سے عبارت دوسری طرف فقر و فاقہ اور تیسری طرف آپ نے دین پہنچانے میں کوئی کوتا ہی روا نہ رکھی بلکہ پورا دین پہنچا دی اور بالاخر یہ بات کہنے میں کامیاب ہو گئے اور یہی جملہ آپ کو بتانا تھا کہ طرف تکمد البید نہیں روحا بن لا روحا صبح الا اللہ کہ لوگوں میں تمہیں ایک بڑے روشن اور واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں اس راستے میں تکلیفیں بہت آئیں صدمے بہت جھیلے اور میں نے بڑی وضاحت اور صراحت سے تمہارے سامنے فاض کیے عمل کر کر کے دکھائے ہر کٹھن سے کٹھن گھاٹی میں اللہ کی وحی کو بیان کیا تکلیفیں بہت صحیح ہیں لیکن ان تمام تکالیف کا اب سمرا یہ ہے کہ درخت مدل بہ وا لا بنا کہ میں تمہیں ایک روشن اور واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں یہاں ہر چیز واضح ہے اور میں اللہ کی توفیق سے اس امر میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ تمہیں ایک روشن دین دیے جا رہا ہوں لئی لوہا سوا جس کی رات اور دن برابر ہے اس دین میں رات نہیں ہے دن ہی دن ہے رات نامی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں کوئی تاریخی نہیں کوئی اندھیرا نہیں کوئی بھام نہیں کوئی پیچیدگی نہیں بالکل واضح اور روشن دین ہے جس کی رات و دن برابر ہے لا دن اللہ عالک اس دین سے وہی شخص برگشتہ ہو سکتا ہے یا منہ پھیر سکتا ہے جس کے مقدر میں بربادی اور تباہی ہو روشن دین کیا ہے فرمایا کہ ترق فیکم پھر لن تبدلو ما تم بھی مار کتاب اللہ وسنتی تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہو سکو گے ایک کتاب اللہ ہے دوسرا میری سنت ہے یہ روشن اور واضح ہے اللہ کی وحی جو پیارے پیغمبر نے پیش کی بیان فرمائی عمل کر کر کے دکھایا صحابہ کہتے ہیں کہ وحی کے نزول کے بعد ہماری نگاہیں پیغمبر اسلام پر ہوتی آپ ہم کو وحی سنا دیتے ہم انتظار کرتے اللہ کے پیغمبر کے عمل کا وحی سن چکے ہوتے اب عمل کی باری ہوتی پیغمبر اسلام کا وہ عمل اس وہی پر عمل ہوتا تو ہم وہ عمل بھی اپنا لیتے اور آپ سے حاصل کرتے تعلمنا العلم والعمل جمیلہ ہم نے علم یہ اللہ کی وحی اور اس پر عمل یعنی پیغمب علیہ کی سنت اور آپ کا طریقہ اکٹھا حاصل کیا ہے اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ پورے تیئیس سال جاری رہا اور بالآخر آپ اس پوری جدوجہد کے بعد یہ کہنے میں کامیاب ہو گئے کہ ترقم البئی باپ کہ میں تمہیں روشن روستے پر راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں وہ راستہ کیا ہے اللہ کی وہی کا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ اب میں سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے اور آپ سب سے اور باقی سب سے کہ ہم نے پیغمبر اسلام کا کیا حق ادا کیا ہے آپ کی ان تمام جہود کا ہم نے کیا صلا دیا وہ محسن انسانیت محسن امت جنہوں نے انتہائی اذیت ناک حالات میں اس دین کو پیش کیا تکلیفیں برداشت کی صدمے سہے فاقے برداشت کیے اللہ اکبر صحابہ کے پر آپ کے فاقوں کی کیفیت واضح نہ ہوتی لیکن جنگ خندق کے موقع پر ایک چٹان آڑے آ خندق کی کھدائی کے تعلق سے صحابہ اس پر وار کر رہے ہیں کدالے پر سا رہے ہیں اور وہ ٹوٹ نہیں رہی پیغمبر اسلام کو آگاہ کیا گیا آپ نے فرمایا کہ آنا انزل میں اترتا ہوں اس چٹان کو میں دیکھتا ہوں آپ نے کدار اٹھا لی اور چٹان پر وار کرنے کے لیے اپنی باہوں کو اٹھا دیا کچھ خمید اونچی ہو گئی اس وقت صحابہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے جاوید عظی الحم اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی بی سے گا کے رئی زمین دی ہے سرسلم مانا صبر آئے میں نے پیغمبر اسلام کی جو حالت دیکھی ہے صبر نہیں کر سکا کچھ کھاری کے لیے ہے تو مجھے دو میں اللہ کے پیغمبر کو پیش کروں یہ فاقیس ہے لیکن آپ نے دعوت کا اصلاح کا تربیت کا اور تصفیہ کا کام پوری تیارتداری سے کیا اور پھر یہ فرمانے میں آپ بجانے تھے آپ کہ ترب البید تمہیں ایک واضح راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں اب یہ راستہ واضح ہے نسفر نہار کے سورج کی طرح پھر بھی لوگ اس کو قبول نہ کریں اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں اس کے مقابلے میں اپنے آئما اپنے پیر و مرشد اپنے مشائق اپنے آبا و اور اپنی برادری کی باتیں پیش کریں پیغمب علیہ السلام کی حدیثیں آ جائیں اور ان کو تعویلوں کے شکنجوں میں کسنے کی کوشش کریں اس قسم کے قاعدے بنا جائیں کہ پیغمب علیہ کی کوئی حدیث اگر ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو تو پہلے کوشش کریں گے حدیث میں تعویل کریں کوئی ایسی تعویل کہ قول امام اور حدیث آپس میں موافق ہو جائیں مطابق ہو جائیں اور اگر کامیاب نہ ہو سکے تو آخری حل یہی ہے کہ حدیث رسول منسوخ ہوگی اور قول امام ناسخ ہوگا کیا تم نے پے حمبل اسلام کی قدر کی آپ کے ان چہود کی یہ فاخ برداشت کر کے اذیت سہ کر اور قوم کے مظالم, مظالم برداشت کر کے اور آپ نے نصیحتیں کی دین پہنچایا عمل کر کر کے دکھایا ہر بات کو تین بار دوہرا توہرا کر پیش کیا اخلاص کے ساتھ دعائیں کی اور کیفیت یہ کہ گویا آپ پروانوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں کمروں سے کھینچ کھینچ کر پشتوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچا اور باہر نکالا رات رات بھر دعائیں کی لوگوں کی ہدایت کے لیے تو کیا ہم نے قدر پہچانی اللہ اکبر اس کے بعد جو بھیانک نا جو بھیانک سزا مل سکتی ہے اس کے حقدار ہم کیوں نہ ہوں گے اور یقیناً حقدار ہو چکے ہیں اللہ باقا فرمان ہے پمیاش ذکر رحمان نقی اللہ شاہ الفا الحم کہ جو رحمان کے ذکر سے اراد کرے گا رحمان کا ذکر قرآن ہے رحمان کا ذکر حدیث ہے بامضل اللہ علیہ کی کتاب اور حکم اللہ نے آپ پر قرآن و حدیث اتارا ہے اتنا واعد دین روشن دین جو پیارے پیغمبر نے بڑے پرکٹن حالات میں پیش کیا اور وعدے کیا اور پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے اب اس کو جو شخص چھوڑ دے گا اس کی صدا یہ ہے کہ نقید رہو شیطانا اس پر ایک شیطان ہم مقرر کر دیں گے فہو رحو خلید وہ شیطان اس کا دوست بن جائے گا اور اس کا کام کیا ہوگا یہ سدور ہماری سمیل وہ شیطان انہیں سبیل اللہ سے روکے گا اندلہ کے راستے سے روکے گا اپنا راستہ پیش کرے گا اپنی اختراعات پیش کرے گا اپنے تخرصات پیش کرے گا سجا فجا کر ملما سازی کر کے خوبصورت کر کے اچھے لباتے پہنا کر اور تم ان اچھے لباتوں اس مولا سازی کو دیکھو گے اسی میں مست ہو جاؤ گے اس طریقے کو اچھا سمجھو گے بھائی یہ ثبون اندر فرمایا کہ شیطان اپنے کاموں کو اپنے راستوں کو سجا کر پیش کرے گا اور وہ سمجھیں گے یہ بڑے خوبصورت راستے ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور باقی لوگ گمراہی پر ہیں تو یہ بڑی بھیانک سزا ہے ایک طرف شریعت کی سوچ ایک طرف ان کی سوچ اللہ با کا فرمان ہے الحسن عبدالمر فرین عامان اللہ دینس عمرہ حیات دنیا بہوم یہ سبون آننا ہوں یہ پھر ایڈ ہم کو بتا دو کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر گھاٹا کس کا ہوگا عمل کرنے کے باوجود سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی زندگی کا ہر عمل برباد جا رہا تھا بالکل تباہ اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے بیکار تھا بیکار محض بالکل برباد اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ایسا کیوں ان پر سیاتی مقرر تھے جو اپنے اعمال اپنی بدایت ان پر سجا کر پیش کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے اللہ کی وحی کے راستے کو وہ غلط سمجھتے اور لوگوں کو مختلف تعین دیتے یہ استضاد فکری کی اساس ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں بڑا کیا ہے انہوں نے کتاب و سننے سے احراض کیا اور شیطان کے راستے کو قبول کر لیا اور شیطان اپنے راستے کو سجا کر پیش کرتا رہا لہذا وہ سمجھتے رہے کہ یہی ٹھیک ہے یہی حق ہے اور یہ کج فکری آج بیشتر لوگوں میں موجود ہے اپنی ودایت کو خوبصورت سمجھتے ہیں حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہیں اور نہ وہ حدیث میں ہیں انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی قدر نہیں کی اللہ تعالی نے انہیں یہ بھیانک سزا دی, دی. شیاستین کو ان کا دوست بنا دیا اور وہ شیاستین اپنے بدعات کے راستے کو اور خرافات کے راستے کو سجا سجا کر پیش کرتے ہیں اور وہ ان کو حق سمجھے ہوئے ہیں اور قیامت تک حق سمجھتے رہیں گے اپناتے رہیں گے حالانکہ یہ بربادی کا راستہ ہے ببدالحمد اللہ معلوم یقون سے بون قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے کہ سر میں کہ ہم نے تو بڑے اچھے عمل کیے ہیں بڑے وہ سجے ہوئے عمل سے ڈھیر ہیں ہمارے پاس نیکیوں کے ور اللہ کی طرف سے اچانک ایک ایسا فیصلہ ان کے سامنے آئے گا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی سارے عمار برباد ہو جائیں گے وقت دن میں علامہ فجا منصورا حبام منصورا بنا دیا جائے گا ذرات کی طرح ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو بکھیر دیا جائے گا اچانک یہ صورتحال بن جائے گی وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں گے اور اللہ ان کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے امر ان کے مٹ جائیں گے تو آج بھی سوچ کا موقع موجود ہے اپنے ہر عمل کو پرکھو اپنے پروردگار کی وحی پر اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر جنہوں نے اتنے صدمات اور اس قدر گمبھیر صورتحال کا سامنا کر کے حق کو واضح کر دیا دنیا سے گئے تو ہمیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں گئے ہمارے ہاتھوں اور جھوڑیوں کو بھر کے گئے ایک ایسے دین کے ساتھ جس کی رات اور دن برابر ہے دین بازے ہے ہڈیت قائم ہو چکی کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہے کتاب و سنت قیامت تک موجود ہے آؤ پرکھو اپنے اعمال کو اپنے عقائد کو ہر چیز واضح ہے یہاں کوئی مہام نہیں تو اللہ کا خوف کیجیے اللہ کا تقوی اشتہار کیجیے اور صحیح معنی میں اس دین کی حقیقت کو پہچانیے یہی کامیابی کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ خود ساختہ فرقہ بندیہ نہیں ہے اور خود ساختہ تعصبات نہیں ہے بلکہ اللہ کی پڑھی کا راستہ ہے یہ ایک آہستہ دعوت ہے جماعت اہل حدیث کی اللہ پاک ہم سب کو اسے اپنانے کی قبول کرنے کی اختیار کرنے کی اس کو پیش کرنے کی توفیق عضا فرمائے دے. اس کو پیش کرنے میں جو تکالیف آئیں اللہ ہم کو صبر استقبال استقامت اور سبات کی پفیق تع فرما دے اقول اقول حیدر بس تخر اللہ علیہ بآخر الحمد العالمين الحمدللہ للہ والسلام وسلم رسول اللہ وبعد یہ تصویر کے حوالے سے سوال ہے جو لوگ موبائل پر تصویریں بناتے ہیں یا مختلف دروس اور تقارییر کی ویڈیو بناتے ہیں اس کا شری حکم پوچھا گیا ہے کہ دیکھیں ان دونوں کی اساس جو ہے وہ تصویر اور یہ اثاث حرام تصویر حرام نبی اسلام کی حدیث ہے اننا شد النا کے ام القیام ہے اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں برواتے ہیں اننا شد النا سے آزاد نے یوم القیام اللہ دینا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی خلق کے ساتھ تشبہ اختیار کرتے ہیں مصبر اللہ ہے اور جو تصویریں بنا کر اللہ رب العزت کی اس صفت کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں سب سے سخت عذاب ہو اس کو عکس یا نام تبدیل کر کے اس حرام کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرو یہ تصویر ہی. سائنس کا تطور ہے کسی دور میں سائنس یہ تھی کہ مٹی کے بت بنا کرتے تھے اس دور میں اتنی ترقی تھی پھر آگے چل کر قلم آ گیا, پینسل آ اور کاغذوں پر تصویریں بنائی جانے لگی اس دور کی وہی سائنس تھی آج کیمرے آ گئے, موبائل آ گئے, ویڈیو آ گئے آج کے دور کی یہ سائنس ہے آگے چل کے کچھ اور آ سکتا ہے اس دور کی وہ سائنس ہوگی لیکن اس سب کی سائنس میں ہے وہ تصویر ہے اور جبکہ دین کی دعوت کے لیے اور تو موجود ہیں دروس دے سکتے ہیں کتابیں چھاپ سکتے ہیں خطبے دے سکتے ہیں وائز کر سکتے ہیں آڈیو کیسٹے موجود ہیں اور پہنچانا اللہ کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہم پہنچانے کے ان کو اپنے ہاتھ میں کیوں لینے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا خوف کریں اور اس چیز سے گریز کریں یقیناً ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی اساس حرام ہے اور تصویر باطل ہے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق دے بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے مختلف ساتھی بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے اور بہت سے دوست اور ساتھی پریشان حال ہے. دعا تھا ان سب کو صحت کاملہ عطا کا فرما دے اور جو بھائی پریشانوں میں تعلق ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ سب کو حافیت اور اصود کی اطاف فرما دیں سندھ کا ایک علاقہ سوارو شاخ تعلق کھپرو ضلع سانگڑ یہاں ایک ادارہ قائم ہے بے حمد لہاں مسجد ہم نے بنا دی ہے اور تحفیظ القرآن کریم کا شعبہ قائم اور وہاں ایک معقول تعداد بچوں کی موجود ہے اور بڑے مخلص ساتھی اس ادارے کی نگرانی کر رہے ہیں ان ساتھیوں کے اخلاص کو ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور اس پر استقامت استحکامات فرمائے اور جو سچی طلب ہے تعلیم اور تعلم کے حوالے سے اسے وہ پوری جانبداری سے جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ادارے ہمارے تعاون کے محتاج ہیں تو آج کی ابھی ان ساتھیوں کے لیے ساتھی یہاں موجود ہیں آپ تعاون کر کے جائیے گا اس حدقہ جاری ہے ان شاء اور سرپرستی ہے یہ علم کی اور قرآن پاک کی تعلیم کی کہ ایک ایک حرف انشاء اللہ صدقہ جاریہ ہوگا اللہ پاک توفیق عطا فرمادے اور ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وشدوا لا اله الا الله وحده لا شريك له وشدوا ان محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغل مول مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ورهان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم واعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تلاخذنا إن نسينا أو وقتنا ربنا ولا تحمل علينا كسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقت لنا به بعف عنا واففر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوام الكافرين اللهم منصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم باخذ من المنعرض عن دين محمد صلى الله ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الله على